ہو رہی ہے تو یہ قرآن سے سبق لے لو نا استحفار کرو زور زور سے کرو آہستہ کرو بار بار کرو خوب کرو تلاوت کرو ذکر کرو دعائیں باندھو تمہیں دنیا میں ایک نفل پڑھنے کو ملے اور کوئی کام نہیں ہے ہاں والمستغفرین مستقری تو شہری کے وقت بہترین اعمال میں سے قرآن کریم کے مطابق وہ استغفار ہے <تصفح> شاہد اللہ ہو انہو لا الہ الا اللہ گواہی دیتے اللہ کہ نہیں ہے لائے عبادت مگر وہی ہے ولبلا اور فرشتے بھی وہ العلم اور علماء کرام بھی قائم بالقسط قائم ہے توحید پر کائمن حال ہے سب سے یعنی کائم ہی بال بل قسط ایک توجی ہے دوسری توجہ تفسیر یہ ہے گواہ ہے اللہ اور فرشتے اور علماء کا بالقسط کہ اللہ متصف ہے صفت توحید کے ساتھ کا ایمن اللہ سے حال ہے کا ایمن حال کو جلوالا کا امن متصفت بال قسط اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور علماء کو اپنے ساتھ ملایا ہے کہ ہم سب مل کر ایک ہی اعلان کرتے ہیں کہ میرا کوئی شریک نہیں مسئلے توحید میں چھوٹا بھی بڑے کا ساتھ دے سکتا ہے ایک بات کہتا ہوں ذرا ناراض نہ ہو ایک عوام ہے لیکن توحید میں پکا ہے او بڑا داڑیل ہے بڑا پگڑ باندھا ہوا ہے لیکن ککڑ ککڑ شرک کا لکھ پت گند میں کوئی گلہ سڑا ہے ہر طرف شرک سے لکھپت گندہ ہے اس کو کیا کرنا ہے وہ عوام جو توحید کے عقیدے کے قائم ہے وہ آیت کا مزداخ ہے اور وہ علماء علماء تو نہیں ہو سکتے الوم جو شرک اور بدت کے پجاری جاری ہے وہ ساکت ہے خام مال ہے دفنانے کے قابل ہے وہ الو ماں شاہد اللہ, انہو لا الہ اللہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اللہ ظاہر ہے یہ وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ول ملائے کا تو اور فرشتے اور علماء یہ نقل ہے دلیل نقلی اور قائمم بالقص یہ دلیل عقلی وہ یہ نقلی عقلی تینوں دلائل قائم کر کے اعلان پھر کر رہے لا الا یہ اللہ شہید اللہ اللہ لا اللہ اور اسی آیت میں پھر لا اللہ الزید الحکیم وہی غالب اور حکمت والے ہیں تو جو علماء اور جو عوام توحید کے عقیدے میں پختتا ہے وہ اللہ کیا پسندیدہ بندے توحید کس کو کہتے ہیں ان دینا ان اللہ ان اسلام بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے اسلام نام توحید کا ہے توحید کو اگر صحیح معنوں میں ادا کرے تو اس سے بنے گا دینی اسلام تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو توحید نہیں مانتے یا توحید پر نہیں ہے شرک کے مرتکے میں وہ دینی اسلام پر ہے ہی نہیں وہ کسی اور دین کے پجاری یہ حاصل نکلا آیت کا اندین اند اللہ الاسلام بے شک دین اللہ کے ہاں خالص اسلام ہے وہ مختلف النظی نے ات الکتاب نئی اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی اللہ میں بعد جاؤ مل علم مگر بعد اس کے کہ آگے ان کو علم بغم بین زد کرتے ہوئے آپس میں متروں کے بعد نفل پڑھتے پڑھاتے زد کر کے بغیم بہن جانتے ہیں کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے پھر بھی بابے اور درگاہوں کو جو سلوک کرتے ہیں وہ دلیل ہے کہ توحید مانتا نہیں بغ یم بہنا ہو کرتے ہوئے آپس و مئی اکفر بے اللہ جو نہ مانے اللہ کے احکام فین دلہ سری الحصاف بس بے شک اللہ تو جلدی حساب کرنے والے ہیں فین ہاتھ جو کا اگر یہ لوگ اب بھی لڑے آپ سے توحید کے بارے ہوئے پپ ال اسلم تو وجری علی آپ فرمائیں میں نے سپرد کیا اپنے آپ کو اللہ کے مراد وجہ سے کل کا کل ہے اشرف اللہ ذکر ہوتا ہے ومن اطبان اور جو میرے اتباع کرتے ہیں ہم سب سپرد خدا ہے وکل الْكِتَابَ اُلکتابلومین اور کہیے ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب اور ان پڑھ لوگ اسلم تم تم بھی سپرد خدا ہو فین اسلمسر وہ اسلام لے آئے فقدے اطاؤ تو یہ رائے, رائے راس پا گئے وہ انت ووڑا فن نما لے کل بس بے شک آپ کے ذمہ پہنچانا ہے ولہ باد اور اللہ دیکھ رہے ہیں بندوں کو ان اللہ اکفرون بھی آیا چلنا بے شک وہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ کے کام و اختلون النبی نے بغیر حق اور قتل کرتے پیغمبروں کو نہ وَيَقْتُلُونَ ابتلون الدین امرون مِنَ النَّاسِ اور قتل کرتے ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا انصاف تو یہ ہے کہ خدا کے ساتھ شرک مت کرو یعنی توحید کا لوگوں میں سے بشرحوم بیم بس بتا ان کو بشرہم تجرید ہے اخبر بتا ان کو دردناک عذاب کا الا اکل ندینہ حبی فِي کامانو دنیا ان لوگوں کے ضائع ہو گیا عمل دنیا خرت میں وہ مال او نہیں ہو گئے ان کو چھڑانے والے المترا ال نصیب کتاب آیا دیکھا نہیں آپ نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ایک حصہ آسمانی کتاب کا تو ریت زبور انجیل اس کو حصہ کہا کیونکہ اصل کتاب تو قرآن آنے والی تھی یداؤں نئی لا کتاب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف لیا کم ابین فیصلہ ان کے درمیان سم فری قم پھر منہ مو موڑنے لگے ایک گروہ ان میں وہ مور دور اور وہ واقعی انحراف کرنے والے ہیں ان کو کتاب آسمانی کا ایک حصہ ملا اور ان کو کہا گیا کہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ وہ توحید عید مانے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا لال قبن کالو لن تمسنارو اللہ ائیا مما دودا اس لیے کہ کہتے تھے ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند دن مگر رہ کانو یخترون اور دھوکہ دیا ان کو ان کے دین کے بارے میں وہ جو جھوٹ گڑتے تھے ارے ہم پیارے ہیں ارے ہم تو ولیوں کے ماننے والے ہیں اپنے منہ میا مٹھو تی چرخرے تیری خے کوئی تجھے کہے کہ تُو پیارا ہے تب پیارا بننا قرآن تجھے کہتے کہ تیکارا ہے پیارا نہیں اللہ ندی ہے تیرے مو یہاں بھی کالا ہے توحید کے سامنے و آخرت میں دور ذلیل ہو جائے گی فقح فیضا جمانا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اکٹھے کر کے لائیں گے لو ملا رہی بفی جس دن کے آنے میں شک ہی نہیں ہے وہ کا سبب جائے ہر انسان کو جو اس نے کمایا وہ اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا یعنی یہ کیا کم نہیں کی جائے گی قری کل ملکی آفرما اللہ بادشاہوں کے بادشاہ بادشاہوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں شاہ شاہ اے شہن شاہی مطلق تو تل ملک منتشا آپ دیتے ہیں بادشاہ جس کو چاہے وہ تنزیول ملک منتشا اور چینتے ہیں راج جس سے چائے آ ایک ہی سفر میں وہ مزل کو پاکستان کا اقتدار دیا گیا مشرف نے مزل اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا پاکستان کا جنرل بما سینتی اس قیمتی انسانوں کے ہوا میں بکھر گیا تھا یہ بھی بکھرنے والا تھا نیچے اترا تو لما مدرسوں کے خلاف جہاد و شاعر دین کے خلاف مغرب کو خوش کرنے کے در ہوا کیسے حکومت چن گئی وہ تو عزل منتش اور آپ عزت دیتے جس کو چاہے وہ تو ظلمشاں زل اور زلیل کرتے جس کو چاہے بےحد کل خیر آپ ہی کا اختیار ہے تیرے ہاتھ میں خیر ہے شربی ہے اسمبت ہمیشہ عمدہ ہوتی ہے آپ کہتے ہیں میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا میں نے آپ کے یہاں قیام کیا دو تین دن گزار یہ کہتے ہیں نا یہ نہیں کہتے کہ میں نے تیرے ہاں پہ خانہ بھی کیا تھا کہا اور پخانہ کرتے ہوئے کہیں دھماکے بھی کیے یہ کوئی نہیں کہتے کوئی رزیل انسان ایسی بات کرتا ہے تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا کھایا دو دن رہے تو وہ بھی ہوا ہے لیکن اس کا ذکر مناسب نہیں ہے اس لیے اکثر آیات میں خیر کا ذکر شر کا نہیں ہے مسئلے کے طور پر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے کیا مطلب ہے اب آپ سنتے ہیں لوگوں سے لوگ چھوڑو ملو سے ملواڑوں سے سنیں گے اس میں بھی خیر ہوگی اس میں بھی خیر ہوگی یہ متضلک کا مزہ پھٹ رہا ہے اس میں خیر کمر ٹوٹ گئی گیس بھی یہ متضر ہے کمر زمے سنت کا نہیں ہے ہمارے نزدیک خیر اور شر دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے اور شر میں بھی اس کی حکمت ہے تو یوں کہنا ٹھیک ہے کہ اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہو حکمت تو ہوتی خیر الحقی میں لایا لو انل حکمت یہ کہنا کہ اللہ کی اس میں بھی حکمت ہے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہر کام میں خیر ہے یہ عوامی جملہ ہے اعتزال سے متاثر ہے اہل علم اور اہل دانش کو ایسا نہیں کہنا چاہیے استاد محترم حضرت اقدس مولانا مدیوسم بنوری مرحوم نے خود نوشتہ میں لکھا ہے کہ میری والدہ کے ہاتھ سے ایک برتن گر گیا اور ٹوٹ گیا تو والدہ نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی میرے والد مولانا زکریا بنڈوری نے کہا ہاں یہ متضلا کا مذہب ہے برتن ٹوٹنے میں کوئی خیر نہیں نقصان ہو گیا ہے البتہ حکمت ضرور ہے اب اس کو چھوڑو نیا برتن لاؤ اس میں ڈالو یہ حکمت ہے پھر پیر شیخلقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے طالب علم کو کہا جاؤ وہ آئی نہ اٹھا کے لیا ہو ذرا آئی نے لیا صحیح کرے طالب علم تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح ہوتے ہیں جو اس کو ہاتھ لگا کیسے ہاتھ لگایا واپس آیا شیخ کو کہتے ہیں اس خزا آئی نی چینی شکس خدا کا کرنا تھا وہ تو ٹوٹ گیا یعنی کتنے فوراً کرا خوب شد اسباب خود بھی نی شکر اچھا ہوا جس میں اپنی شکل نظر آئے وہ ٹوٹ ہی جائے گا اچھا اللہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کے ساتھ جاہے رہے ہیں اور جہاں جانا تھا راستے میں ان کی سواری بدک گئی اور دونوں نیچے گرے لیکن ان کے صافزادے کی ٹانگ ٹوٹ گئی واپس آئے تو حضرت لقمان کہتے تھے کہ اللہ کی اس میں بھی حکمت ہوگی تو بیٹے نے کہا حکمت ہے نا جا رہے تھے تو نہ جا سکے اور چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں اور فریاد کر رہا ہوں تو حضرت لقمان نے کہا حکمت ہے تو اس کو معلوم ہے آپ کو اور مجھے تھوڑا ہی معلوم حکمت ہے ضرور دو تین دن بعد ابتدا آئی کہ وہ شہر اسی رات کو پلٹ گیا زلزلے میں تمام مکین تباہ ہو گئے تو بیٹے کو کہا اگر تیری ٹانگ نہ ٹوٹتی تو ہم پہنچ جاتے تو غرق ہو جاتے ہیں نہیں ٹانگ توڑ کر کے ادھر روکی ہے دیکھو بالکل واضح بات ہے انیس سو اٹھاسی میں دور حدیث کا پہلا سال ہے اکثر لڈو میں اور بخاری شریف کے ساتھ پارے ہو گئے تھے اور خرمی کی تابت تو حارت ہی چل رہی تھی کی کیس درمیان میں رائےون جانا ہوا تبلیغ میں اور وہاں سے پھر گھر اور گھر سے غور کر حضرت شیخ مورانا احمد اللہ صاحب ڈاگئی سے ملنے گیا تھا واپسی پر رات کا وقت تھا منصور بھائی گاڑی چلا رہے تھے مور نظر نہیں ہے لاور مور اس سے گاڑی نیچے گر گئی اور یہ ٹانگ ٹوٹ گئی اور بکیا ہاں پھر اسپتال میں داخل تھا اس دوران مورنا سنجان صاحب تشریف لے آیا سمجھے لوگ پندرہ دن میں اسپتال میں رہا اور پندرہ دن مورانا نے یہاں بخاری ترویجی پڑھائی عجیب ادارہ ہے مورنا سنجان بھی یہاں استاذ رہے مورنا شیر دشا بھی یہاں استاذ رہے اور نشاہ تو دو ڈھائی سال پڑھاتے رہے وہ منورہ سے سیاح مبوس ہوئے اللہ تو جب سالانہ امتحان طلبہ کا ہو گیا اور ذہن ہو جاتا ہے پر طلبہ جاتے ہیں اپنے اپنے گھر میں نے دل میں سوچا تو تو لیٹا ہوا ہے پلنگ میں اور یہ سب چلے جائیں گے ادارہ تو بالکل خالی ہو جائے ادارے کا خالی ہونا برداشت نہیں ہے بالکل سوچ ہی رہا تھا کہ موران شیر دشا اپنا اشتہار بنانے لگے اور ہم چاپ کے دے رہے تھے تفسیر کا میں نے بھی اپنا ایک اشتہار بنایا وہ <laughs> بڑے خوش ہو کے سناتے ہیں درس میں ویسے ہی موران ایک اشتہار گھوم دیا گیا یہ بھی چاہے گھروں تو آئے بیٹھ گئے پڑھنے الحمدللہ اللہ نے اس میں کتنی حکمت اور برکت ڈالی تو ہمارے بزرگ تھے حاجی علی مرحوم پاکولے والے سیٹ جنہوں نے تمام پاکستان میں دیوبندیوں کے بڑے بڑے مدرسے بنائے وہ تشریف لاتے ہیں تو کہتے تھے اللہ نے ٹانگ سے پکڑ کر بٹھایا تو خوب کام کرے تو افریقہ سے استاد محترم مولانا مفتی رضاول اللہ صاحب آئے تو کہنے لگے کہ یہ فرق کرنا پڑے گا کہ صحت مند اور بیمار کس کو کہتے ایک آدمی تھاک پیر جسم سے سلیم ہے کسی کام کا نہیں ہے وہ بیمار ہے دانشمن کی نظر میں اور مہارنا کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے پلنگ پہ لیٹے ہوئے ہیں سبق کے وقت طالب علم پیچھے تک یا رکھ کے بٹھا لیتے ہیں اور بخاری اور ترمزی دے دیتے اور تین تین چار چار گھنٹے پڑھا رہے جانا تو ہوتا ہی نہیں قدرت خدا کی جگہوں میں ٹانگ ٹوٹ گئی تو اور بیماریاں سب ختم ہو گئی تو, تو موران نے کہا کہ وہ بیماری جس میں دین کا کام ہو وہ صحت سے افضل ہے اور وہ صحت جس میں کوئی کام نہ ہو وہ بیماری سے بہتر ہے یہ ان کے فقیر اور متباہ ہونے کی دلیل ہے ان نکالا کل نشین قدیر بے شک اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں کل مکل اے اللہ جو بادشاہ ہیں ملکوں کا یعنی بادشاہوں کا چونکہ انہوں نے اپنی سلطنت آگے آگے کی تھی جو اس کو رد کر دیا کہ یہ ختم ہو جائے گی تنز البل کبن دشا اور وہ ت توت تل ملک امن تشا اشارہ تھا کہ یہ نجران کی حکومتیں بھی آگے چل کر مسلمانوں کو ملے گی مالک ال یا مالک ملک کل قال کالا سفیان مانا ہو شاہان شاہ بخاری گل دو سفر نو سو چودہ یہ ذرا طلبا غور کر لے ذرا باب و ابغز السمائی تعالی اللہ تعالی کے ہاں مخلوق کا ناپسندیدہ نام مخلوق کا ناپسندیدہ نام حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا کالا قال حدثنا ابو زناد عن سنا ابو زینان رضی اللہ تعالی تعالیٰ کال قال رسول اللہ صلی اللہ وسلم احدل اسما یومل قیام اند اللہ رجول ان تو سما ملک الملاک بدترین نام ہوگا ایک انسان کا جو دنیا میں شہنشاہ کہلایا ہو بخاری جلد دو سفر نو سو سولہ چودہ نہیں سولہ طلبا ضرور غور کر لیں پیغمبر کیا کہتے ہیں نل اسما یوم القیاما کسی آدمی کو شہنشاہ کہا جائے قیامت کے دن یہ برا نام نکلے گا کہ آپ کو شہنشاہ کیوں کہا ہے اس لیے فہادی عبد العزیز عقل مند تھا اس نے جلالت الملک سے انکار کیا کہ یہ شہنشاہ کام مانا ہے اور اس کی جگہ خادم الحرمین الشریفین بن گیا خادم الحرمین الشریفین احمد رضا خان صاحب نے ایک نعت کہی ہے جو ان کے فرقے کے ہاں بہت عزت اور کی نگاہ سے پڑھی جاتی ہے سنی جاتی ہے اس کا پہلا شعر ہے ہاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو اور تو دیکھ چکے کابے کا کعبہ دیکھنا اس شعر میں خان صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہا ہے اس پر اس حدیث سے اعتراض وارد ہوتا ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ شہنشاہ کہنا کہنا بھی کر دیئے برا نام ہے اور پیغمبر کو شہنشاہ کہتے ہیں تو یہ بجائے احترام و ادب کے گستاخی کا اندیشہ تو میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا دوسروں کو بے ادب کہنے والے پہلے اپنے گرہبانوں میں جان کے رکھ اپنے اعلی حضرتوں کو پہلے لگام دے اور اس کو بے ادب کہنا ہم نہیں پیغمبر کہتے کال رسول اللہ صلی وسلم یومل قیام رجولن تو سما ملک قیامت کے دن جس کو شہنشاہ کہا گیا ہو یہ اس کا ناپسندیدہ نام ہوگا اور وہ اس سے بہت دکھ اٹھائے گا اور یہ بڑی بےعدبی کی بات ہوگی تو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھنا اس شہر کو تو پیغمبر ہی پورا مانیں گے تو بتاؤ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ فاضل بریلوی نے دور حدیث نہیں کیا ہے آدمی اگر سارے جہان کے علوم حاصل کرے اور اس نے دورہ حدیث نہیں کیا ہو تو یاد رکھنا کم ہی رہے گی بہت سخت نقصان اور تباہی رہے دورہ حدیث کی مثال ڈکن کیے دودھ کے پتیلے پہ ڈکن ہو تو بلی کے منہ ڈالنے سے بچتا ہے گوشت کے برتن پہ آپ ڈکن رکھتے ہیں کہ کوئی بلا بلا منہ لڑائے جو صحیح مواطن سے دور حدیث کر چکے ہیں ان کے لیے ہنی اللہ محاذ سادہ ان اللہ علم و عمل کی برکات نصیب ہو آپ فرمائیے اے اللہ شہنشاہ مطلق آپ دیتے ہیں سلطنت جس کو چاہے اور لیتے ہیں جس سے چاہے آپ عزت دینے والے ہیں اور ذلیل کرنے والے ہیں بےد الخیر خیر آپ کے ہاتھ میں خیر اور شرے ان کالا کل شین قدیر بے شک ہر چیز پر قادرے قدرت کا مزید بیان تول فی لے داخل کرتے رات کو دن میں تو دن شروع ہو جاتا ہے وہ تول جم نہارا فن اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں تو رات شروع ہو جاتی ہے وہ تخرج الحی میں نل اور نکالتے ہیں زندے کو مردے سے چوزہ زندہ ہے اور انڈا مردہ ہے اس سے باہر آ جاتا ہے وہ تخرج المئیے تم اور نکالتے ہیں اب مردے کو زندے سے مرغی زندہ ہے اور انڈا پیدا ہوا یا یہ کہ کافر کے گھر میں ابراہیم پیغمبر پیدا کیا اور نوح پیغمبر کے گھر میں کافر کنان کو پیدا کیا <coughs> آزر کا تھا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ پیدا ہوئے اور نور اللہ کے پاک پیغمبر ہے لیکن ان سے کینان جیسے لائن پیدا ہوا وہ من حکومت تشاؤ بغیر صاف اور اب روزی دیتے جس کو چاہے بغیر روک ٹوک کے لا دلموں منو نل کا پرینا لیا بندو نہ بنائے مسلمان کا فروغوں دوست مسلمانوں کے علاوہ مذہبی دوست کی کافر سے منائے دنیا کے معاملات جائے جائیں اتنا سب ختم ہوگی مذہبی دوستی منائے لا مذہب سے مذہبی دوستی کیسے ہو ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ تھے علامہ امیر جہانگیر بھی بڑے بڑے دیوان لکھے ہیں ہندوستان میں ایک مہاراجا کے ساتھ رہتے تھے مہاراجا نے ان سے عربی پڑھی تھی اور عربی تفاصیر زبانی یاد تھی انہیں اور بابو ابیر علی نے ان سے سنسکرت سیکھی تھی اور بابو صاحب سنسکرت میں شیر کہتے تھے اتنے ماہر سنسکرت خود ہندو پنڈتوں کو ان کے مذہبی رام چندر کی زبان ہے تو بابو صاحب امیر علی علامہ امیر جانگیر بھی ان کے گھر ایک بچڑی تھی گائے کی اسپرو وہ بیمار تھی تو ان کے بال بچوں نے کہا اس کو ذبح کر دے گا نا یہ مہاراجا کا علاقہ ہے اور وہ ہندو ہے اور ہندو مت میں گائے ذبح کرنا بنا ہے میں تو ان کا نمک خوار ہوں بچڑی مر گئی مردار ہو گئی رات کو مہاراجا صاحب آئے تعزیت کے لیے جو بڑی خوبصورت بچڑی تھی انتقال کر گئی تو آہستہ سے بابو صاحب سے کہا پیر دے تھے یار میں نے کبھی آپ کے قلم رو میں خیانت نہیں کی اس لیے آپ کے مذہب میں جائز نہیں ہے اور میں آپ کا نمخوار ہوں لہذا میں نہیں کر سکتا مہاراجا نے کچھ نہیں کہا صبح منڈی گیا خود اپنے اہلکاروں کو لے کر اور اس جیسی سو بچڑیاں خرید کے کئی گاڑیاں بروا کے بابو صاحب کے پاس لے آئے اس ایک کے بدلے میں سو قبول کرے آ یہ ایک حکمت کی بات ہو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو یہ ہے ہاں مولانا عبدالئی نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ ہندوستان میں گاؤ ماتھا ہے اور اس کے زبہ پر مسلمان کاٹتے ہیں اس لیے مسلمان احتیاط کرے سر یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہندوستان میں پیش آیا ہے بعض الحمان نے گائے کو دیکھا اور قرآن کو تو فتوی دے دیا اور بعضوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو انہوں نے روک لیا بہت ہی مشکل مسئلہ ہے اس لیے تو مجدد نور الدین جہانگیر کو کہا تھا کہ سرکاری خزانے سے سرکاری اہلکاروں کے کی میں بڑے بڑے شاہراہوں پر گائے کٹو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ملک ہونا اور آزادی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے توبہ ابھی ہمارے ایک دوست ہندوستان گئے تھے وہاں ایک گنی مدرسے میں گئے اور ان سے کہا طالب علموں کے لیے کوئی گائے کٹوانا چاہتا ہوں کتنے پیسے کافی ہے اور نے کہا دو ہزار دو, ہزار دو, ہزار دو ہزار کی آمرجی نہیں ملتی تو ہمارے بیگ صاحب نے کہا کہ پھر میں پانچ ہزار دیتا ہوں تو اس نے کہا کہ پھر تو پلاؤ بن جائے گا تو اس سے پوچھا کہ کیسے کاٹو گے گائے کیوں تھانے کو بھی ایک ران دینے گیانے دار ہی شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے گائے کاٹی ہے تو کیا پولیس افسر کو ایک ران بھیج دوں گا یا کلیجی اور تل کردے بھیج دیں گے میں چاہوںٹیور لی گلے میں خپوی سوال لایت تخزل مومنون ال من دون بندین آیت کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم سے مذہبی دوستی نہیں کر سکتا لیکن مذہبی رواداری کر سکتا ہے رواداری اس کو کہتے ہیں کہ کافر مرا آپ چلے گئے بیٹھ گئے آپ نے کہا آپ کو دکھ پہنچا ہے افسوس کرتا ہوں آپ کو خدا اور دکھ نہ دے یہ یہ نہ کہے کہ آپ نے کہے کہ آپ کا کافر خدا بخشے باہر شرعکن میں کافر کے لیے مغفرت کی دعا کلمہ محکوفر ہے ایمان سلب ہو جائے مذہبی روادہ خیر اللہ اکبر جہانگیرے میں ہندو تھے ہندو وہ گاؤں وہ ماڑگان والے گاؤں میں تو وہ مرد جمع کرواتے تھے تو مسلمان سے کراتے تھے کہ آپ لوگ کر کرتے خود ہندو نہیں کاٹتے اتنا بڑا احتقاب تھا مسلمانوں کے بارے اور جس ہندو کو یہ جلاتے ہیں نا اور اس کا سر نہیں پڑتا ہندو لاسٹ کو جب جلاتے ہیں تو آپ نے اگر قریب سے دیکھا ہوگا برگٹ میں تو یہ ہوش یہ اس کا سر پڑتا ہے لیکن بعض ہندو ایسے ہیں کہ وہ سب جل گئے لیکن سر بچتا ہے تو ہندو آپس میں گئے ہیں کہ ایسے ہی ہے کیا مطلب ہے یعنی اس نے گائے کا گوشت آیا کھایا پڑ دیا پھڑ دیا گباہ پہ فوٹ دی سر جی نہ بنائے مسلمان کافروں کو مذہبی دوست مسلمانوں کے علاوہ امیہ فالز عالیہ جو کوئی ایسا کرے گا پھلے سمیت اللہ فیش آئی بس نہیں ہوگا وہ اللہ سے کچھ کسی چیز میں یعنی اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی اللہ انتقو میں نہ ہوم مگر یہ کہ بچو ان سے ڈر کر یا ڈر ان سے بچ کر تو کا تن تتقو سے مزدر ہے اور تقیتن بھی آتا ہے تقیا اور توقعات بچاؤ کے معنی میں ہے روافس کے نزدیک تو انیس سے دین کے تقیا ہے وہ تقیا کوئی اور چیز ہے اس کی اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہو رہا ہے وہی حز رقب نفسا اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے وہی اللہ المسیب اور اللہ کی طرف باز گشتیں قرین تو ما مافی سدور کو آپ فرمائیے اگر چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے او تبدو ہو یا ظاہر کرو یا لمول اللہ, اللہ جانتے ان سے و یا نوما فی السماوات و ما وا الارض اور وہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ ولہ کل شین قدیر اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں یومتا کل سے ماملت من خیر موخ اس دن پالیں گے ہر انسان جو اس نے عمل کیا بھلے میں سے حاضر مختر پیش کیا گیا پیش ہوا ہوا, ہوا مختر وبا ملت منسوخ اور جو اس نے عمل کیا گناہ کا دونوں سامنے ہوں گے تبق تو یہ انسان چاہے گا لون بہن ہا وہ بہ ن ہوں امد امبئی دا اکاش انسان اور نہ مال کے درمیان دور کی مسافت ہوتی اور میں آج نہ دیکھتا اس کو وجوہ اللہ اللہ اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے وہ اللہ بل اور اللہ مہربان ہے بندوں پر کن ان کن تم اللہ آپ فرمائیے اگر تم محبت چاہتے ہو اللہ سے فت بھی تو اتباع کر لو اللہ تعالی سے محبت کا طریقہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اللہ محبت کر دے گا تم سے اللہ وہ غرن معاف کر دے گا تم کو تمہارے گنا واللہ اللہ گفور الرہی اللہ بخشنے والا رحم والا ہے یہ انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم بھی خدا کے محبے ہیں اور ہم بھی اللہ کو چاہتے ہیں اس پر کہا رسو لو تجرح بہو تاثر رسو لو تجہ روح بہو ازا فلفیاب دوں لوکا نہ ہو بسو دکھ لوکا نہ ہوب کا سواد کر اطوا تو ہوں انل محبل ہوں کرتے ہو پیغمبر کی محبت کا اور مخالفت سنت میں بدت کرتے ہو اگر تیرا دعوی محبت سچا ہوتا تو ضرور ساتھ دیتے کیونکہ محب محبوب کے خلاف نہیں کرتا صبح دم برگ چمن با گل نو خاص تگف صبح دم برگ چمن با گل نو خاص تگف ناز کم کن کے دری باغ بسے چوت گف صبح کے قریب مرغ چمن نے گلے جو کھل رہا تھا اس کو کہا کہ آپ زیادہ نخرے نہ کریں خوبصورت پھول کو کا حسینوں کے نخرے بہت ہوتے ہیں صبح دم مرغ چمن باغلو خاص تگف نازکم کن کے دری باغ بسے چوت شگف نخرے زیادہ نہ نخر کرو اور بہت قیمتی لوگ آ جائے گی گل بخند کے اذراس ننجے ولی ہے چاشک سخ سخت بما شوت نگو وہ گل خاص ہنس پڑا اس نے کہا مجھے آپ کے سچ سے اختلاف نہیں ہے لیکن افسوس کہ مب محبوب کا دل دکھانے والی باتیں نہیں کرنا میرے منہ پہ کہتے ہیں کہ اور بہت ہے اور, اور بہت ہے گل دو خاص تگو ناز کم کن کے دری بان بسے چو تجو گل بخندید کے اذراس نرن جی ملی ہے چاشک سکھ سخت بشوک نگو تول جہان د خوب رو یا نونس بردال دے تول جہان د خوب رویہ نونس بردال دے حسن ہسن چناس پما اوتا لا الہ ہے آپ فرمائیے اگر ہو تم محبت کرنے والے اللہ سے بس میرا اتباع کرو محبت کر دے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تم کو گناہ واللہ و غفور الرحیم اس کی تفسیر مدارک میں اس طرح ہے قرین کن تم تو ہبون اللہ فتبی مدارک میں یہ لکھا ہے فمن محبت ہو جس نے خدا کی محبت کا دعوی کیا وہ سنت رسولی اور پیغمبر کی سنت کے خلاف کیا وہ جھوٹا ہے وہ کتاب خدا کا قرآن اس کو جھوٹا کہتا ہے تفسیر مدارک جلد ایک سب دو سو نو چھ جلد والا دوست اسی عیت کے زیل میں یہ عجیب غریب جملے دے لیں گے وہ مندا سنت وصولی فہوق اضابن وہ کتاب اللہ ان آدم کل عصی اللہ اور رسول فرمائیے کہاں مانو اللہ رسول کا فائن مو فا تو اللہ پسند منہ موڑا فین اللہ علیہ کا بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کافروں کو اور کافر کیسے کہتے انبیاء و مرسلین پر توہمت لگانے والے ان کے اتباع سے منہ مو موڑنے والے اور امبیاء مر کب سے شروع ہے آدم علیہ السلام نوح ابراہیم یہ شجر نصب ہے اس کو کہتے ہیں شجر نصب کیونکہ عیسا مسیح کو وہ ابن اللہ کہتے تھے نا اور سورت رد مسیحیت میں ہے تو یہ واحد صورت ہے قرآن کی جس میں انبیاء کے شجر نصب بیان ہوئے ہیں بتانے کے لیے کہ عیسا کا نصب معلوم نسل معلوم ماں معلوم نانی معلوم نہ نانی معلوم،, معلوم کیا مچال ہے کہ تم لوگ بغیر باپ کے پیدا ہونے کے اعجاز کی وجہ سے ان کو خدا یا خدا کا شریک یا بیٹا کھاؤ اب تک ایک قسم کی تمہید تھی اور اس میں اس بات تو توحید تھا اب مسئلے رسالت ہے اور توحید پر واردہ شبہات مسیحیت کی طرف سے ان کا رد ہے بلیغ اور مسیح نے آسمان پر جانے دن... سے پہلے دنیا میں تینتیس سال گزارے تو یہاں بھی افدیت مسیح پر تینتیس نقطے ہیں تینتیس نقطے سلا سو و سلا سم ایک نقطہ یہ کہ ان کا نصب معلوم ہے اور دوسرا نقطہ یہ کہ ان کا خاندان معلوم ہے ان کی ماں معلوم ہے نانی معلوم ہے دنیا میں برم کے آنے اور عیسا مسیح کے آنے کے وجوہ معلوم ہے ان دلہ ہسطفا آدما بے شک اللہ نے چنا ہے آدم علیہ السلام کو نوح نظر تنو کو مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام آدم کے ہزار سال بعد ہے مگر یہ ٹھیک بات نہیں ہے کیونکہ ایک ہزار تک تو شیس علیہ السلام اور جرجیس رہے نوح کی عمر ہزار ہے ان میں پچاس کم اور ٹوٹل عمر طوفان سے پہلے طوفان کے بعد تیرہ سو پینسٹھ جو مولانا اشرف علی کی کتابوں کی تعداد ہے کل عمر شاہ عبد القدیر نے موذف میں لکھی ہے قبل الطوفان طوفان وبا د طوفان و اور وہ جو قرآن نے کہا ہے وہ لب صفیم الفصل اللہ حمس عامہ یہ تو تبلیغ کی عمر ہے یہ تو تبلیغ کی عمر ہے نو سو پچاس سال کیا شان تھی کیا صحت تھی کیا کدوکاٹ تھا وہ ہمارے سندل بابا جی ایک سو تیس سال کے ہو گئے اور بس اب وہ چل چلاؤ والے چل چلاؤ ہے استاد محترم مورنا عبد الحن سو سال سے ہو رہے ہیں اور حالات ٹھیک نہیں ہے اللہ خیر کہتے آپ پیرانی پیر نے لکھا ہے کہ میں ایک آدمی سے بل لے گیا تھا دو سو دس سال عمر تھی اور وہ اپنے زمین میں ہل چلا رہا تھا کوالٹی کی پیرانی پیر و اماور تو سلام کو یہ بل دینو چما پہ کرا کوشش یہ میں سلام والے مارچ وہ دعا پوکھا یہ لوگوں نے ابر بھی نہ پ امر مڑے دش کمال سو پڑی سوال علی حیدر جوشی ہوئی اور وہ تین سو چھپن یا باون سال کا آدمی جس کا ذکر سورہ کاف میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا ہے کہ ابھی ابھی ان کے باونویں شادی کا ولیمہ کھلایا گیا ہے باونویں شادی کا ولیمہ کیوںکہ کی عورت ہے تو تمہارا بر جاتی ہے جی تو نہیں اور یہ تو مری نہیں رہا ہے دو سو چھپن یا دو سو باون سال کے بے شک اللہ نے چنا آدم علیہ السلام اور اردو علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے گرانے کو کائنات پر عمران دو ہے ایک عمران موسا ہارون کے والد ہے اور دوسرا عمران عیسیٰ و مریم کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائی مریم کے والد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائی مریم ان کے والد کا نام ہے عمران بین ماتان وہ بیل عمران الفن و سمان ایک ہزار آٹھ سو سال یعنی اٹھارہ سو سال تفسیر مدارک جن ایک صفحہ دو سو نو ضروریتم باغاز یہ اولاد ایک دوسرے کے ہیں یعنی نا سب معلوم ہے بابے واللہ اللہ سمی ہو اللہ سننے جاننے والے ہیں مقصد تو رد مسیحیت ہے اس کے لیے شجر میں سب پیش کیا ہے ضالت عمران تو عمران یاد کرنے کا جب کہنے لگی عمران کی بیوی ربین تو لقما فی بتنی محرم اے پروردگار میں نظر مانگ چکی ہوں آپ کے نام کی جو میرے پیٹ میں ہے تیرا ہوگا نظر خدا کے نام کی ہوگی جس کو اردو میں کہتے ہیں منت فشن میں کہتے ہیں منختہ فارسی میں کہتے ہیں نیاز ہرس نظر ویاز منت منفا شہ ہوا ہے عجیب بات ہے کہ یہ نظر وزر کے بیماریاں عورتوں میں بہت ہوتی ہے کام نکالنے کے لیے ٹوٹکے کرتی ہے مجرد نظر سنت ہے معلق نظر محل نظر ہے کیا عجیب نظر مانی اولاد نہیں ہو رہی تھی کہ خدایا اگر آپ نے نیک بیٹا عطا کیا تو تیرے نام محرم آزاد ہوگا طالب علم ہوگا آزاد کہیں بھی کڑا ہو جائے کچھ بھی دیکھنے لگے انہیں تو ہو دیکھ دے کے خدایا ہم نے بھی طالب علم بھی کی ہم بھی ایسے دیکھے ہاں? ہر طرف جا رہا ہے اثر کے بعد چائے شروع کی گئی کہ یہ باہر نہ جائے جلدی جلدی جلدی چائے جلد جلد جلد جلد بھی تو باہر واپ پروگرام میں عجیب و غریب انداز اختیار کرتے ہیں سال وہ ہر آزاد طالب علم اس وقت طالب علم ہوتا ہے جب وہ دنیا کے بندنوں میں پس نہ ہو طالب علم بھی ہے اور کالج بھی پڑھ رہا ہے طالب علم بھی ہے اور دکانداری بھی کرتا ہے طالب علم بھی ہے اور ریڈی بھی لگاتا ہے رومال بھی بیچتا ہے بخورے بملاشے پکیتا پرو تیجا دبی سن کے خال میں <تصفح> میٹرک میں تھا اور خیال تھا کہ اس کے بعد کسی دینی مدرسے میں چلا جاؤ بعض علماء کرام کا خیال تھا کہ چھوڑے نہیں کالج کالج بھی پڑھیں اور یہ بھی پڑھ لے ساتھ ساتھ چلائے ذرا رمان ہے کراچی سے ایک خطیب آیا تھا اس نے مجھے نصیحت کی ہماری مسجد میں جمعہ پڑھایا ابد الوہب شبنم بیٹھا ہوا دیرا رحمان دہ شبنم سے رشتہ مدن نازیل کے مجھے بڑی نصیحت کی کہ آپ چھوڑے نہیں کالج جی مدرسوں پر مدرسوں میں کیا رکھا ہوا ہے مدرسوں کے خلاف پر بھی اپنے لوگ کر گئے خود مدرسوں کو پڑھا ہوا شبنم سے سنگا بے دیر ہوئے آحمد دین طالب وہی رسا کس دو خبر بلگیٹا سے پکے امر ڈول جو آپ اس نے جو شہر پڑھا نا احمدین طالب کا اس کے دیوان میں وہ یہ کہتے ہیں جو لالیچی ایک وقت میں دو کشتیوں پر پیر رکھتا ہے وہ انقریب ڈب جائے گا تو شبنم سے ہم نے کی ذہن کی کہ نہیں بس مدرسہ پڑے سکول کالج کیا کرتا ہے میں شبنم صاحب کے اس عقل فہم معرفت فرق شعور پر قرآن کے درس میں ان کو خراج تقسیم پیش کرتا ہوں اور ان کی مغفرت اور رفع درجات کی دعا کرتا ہوں یہاں <تخلع> تشریف لائیں <coughs> اور مشہور اشعار پڑے افسن العلوم کے بارے میں بخاری شریف کا ختم تھا اور وہ آئے ہے تو اس مناسبت سے کہا لال جوڑ جہان دے اور افسن العلوم کی دغت جشن علی شان دے تش آئے ڈا گئی صاحب جیسے سرتاج دا علی مانو دے من احمد اللہ صاحب وہ بھی تھے بل حسن صاحب زد تراتیر دا طالبان ہو دے بونا حسن جان صاحب گل عبدالحنان الحنان صاحب تو اعزاز دا استاذان ہودے استاد مورن عبد الحنان تو پھول ہے سارے جہان کے استاد نور و مقامی عالمان شتا تمام گلو ندی اور شرف احمد تشریف روڈ کو میں فضان دے اور احسن العلوم کی دگہ جشن حالی شان اس بار کا اغوا کم از کم ددی دا دارولو ٹول نظام بے درد او دارولوز کا پاوکار محتب رتب السان دے عقدے میں شبنمی دعا قبلئی رحیم رحمان دے فضل فیازی فیاضی تمخل کباران دے یہ لفظ لوگوں اور اس میں قیمت شبنمی جانتے میں نسبت کو دشکے دعا خدے میں شب نبی دعا کب رحیم رحمان دے فضل فیاضیب مخلوق لب دے اور اخسل کی دگا جشن علی شان لاغور تبھی رکالے جب وہی ہو مدرسہ سر خیال نبی بالکل احمدین طالب دغ بیا نہیں وہی چپد وہ بےڑوکھ پیگ جبدا دو دو کس ج ڈوبی دو, دو خبر بنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں ایک کام کرو اور پختہ کرو ملواڑا بنو ٹھیک ٹھاک بنو حافظ اور قاری ایسا کہ سانی نہ ہو مدرس ہر کتاب کا لائق فائق بنو تنخواہ کے لیے اور وقت کے لیے تدریس نہ کرو علم کے لیے اور خدا کے لیے گا اے پروردگار دار میں نظر مانگ چکی ہوں تیرے نام کی جو میرے پیٹ میں ہے تیرہ ہی ہوگا فتقبل منی پس قبول فرمائیے مجھ سے ان کا تس سمی او لالیم بے شکا خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں اللہ اکبر واللہ اللہ و سمیع نالیم پہلے فرمایا اب فرمائے ان کا تس سمی اس کو ہم کہتے ہیں گورور رنڈو پول کیا کہتے ہیں گورور رنڈو پول کی میم گلرے یہ چھ ہے یہاں کیونکہ چھ شات ہوئے ہر شبے کے ایک رد میں انڈ کا انتر سگیوں لالی الما و جس وقت اس نے بچی دی یعنی مریم پیدا ہوئی کالت کہنے لگی ربی وتا تو ان اے پروردی میں جن چکی ہوں لڑکی اور اس وقت تک لڑکیوں کا مدرسہ نہیں تھا یہ کہاں پڑے گی واللہ و اللہ عالم و, و اور اللہ جانتے ہیں جو وہ جن چکی تھی بل ایس اجزا کرو اور نہ تھا وہ لڑکا جو اس کے ذہن میں تھا مانن اس لڑکی کے جو اللہ نے دے دی اللہ علماء کہتے ہیں کر میں الفلام جو ہے یہ عہد ذہنی ہے مائی مریم کی والدہ ماجدہ کے ذہن میں جو لڑکا تھا وہ ماحود فی ذہن تھا اور السا میں جو الفلام ہے یہ ماحول فی الخارج کے لیے تو آئی گئی پیدا ہوگی تو یہ الطلاق نہیں ہے کہ ہر مر عورت سے افضل ہے بہت ساری عورتیں بہت سارے مردوں سے بلند اقبال ہیں امر بنانا اور کار میںوں او کو مردانا میں بال بچوں سمیت حج پہ تھا ذرا زیادہ دن رہنا چاہتے تھے فلائٹ آگے پیچھے ہو گئی پھر جب آنے لگے تو تیرہ چودہ افراد تھے ایک ہی جہاز میں کی سیٹیں نہیں مل رہی ڈائریکٹر حج ہادی میرا دوست میں اس کے پاس گیا منصور بھائی کو ساتھ کر کے اس نے کہا اختیار میں نہیں ہے کچھ لوگوں کو ایک جہاز میں بیچتے ہیں میں نے کہا یہ کیسے ہوگا بال بچے گھر والی بیٹیاں یہ ہو سکیں میں گیا اور منصور بھائی ہم نے عمرے کی نیت باندھی حرام تنیم سے حرام کر کے آئے عمرے کی عظیم عمرے سے فارغ ہو کے ہم ایسے بیٹھ گئے دی. حادی ڈائریکٹر ہے حجا بھاگا حضرت حضرت حضرت لبنہ کا فونہ ہے لبنہ کون ہے وہ مسز غلام نبی جی ایسا علیکم والے السلام حضرت سے مبارک بہت مبارک بال بچوں کو بھی میری طرح سے پیار کر لے پتہ نہیں تھا ابھی ابھی معلوم ہوا میں نے نیا جہاز لگا دیا اور احکامات جاری کر لیے کہ حضرت شیخ کو لانے کے لیے نیا جہاز چلے گا اور اس میں پہلے فسٹ کلاس میں آپ کے او سارے خاندان کے سیدھے اوکے کرا دیے سڑی بھی شکول ہے خریدا ہوا میں نے اس کا کیوں نہیں کر سکتا تو میں کیا کر سکتا ہوں تو پورے پاکستان کے جہاز اس کے ہاتھ میں اس نے کہا ابھی ابھی مجھے پتہ چلا اور فوراً میں نے احکامات جاری کیے کہ نیو برانڈ جہاز لگا لو وہ شیخ کو لے کر کے آؤ و ماں بال بچوں سا زکر سا ہر زکر زکر بھی آئے ذکری جمزری حضرت مولانا محمد ابین صاحب و کاڑا مناظرہ کرتے تھے اہل خبیث کے خلاف تو ایک دن میں نے کہا یہ مناظرہ ویسے فن سے کرتے ہو یا دل سے کرتا ہو دل سے کرتا ثواب سمجھ کے کرتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے آپ پریشان ہوتے ایک مسئلہ بتا دیا وہ جو امامت میں بعض کتابوں میں سما اکبر و ہوم زکر اک یہ پیش کرتے ہیں بعض کتابوں سے تھوڑا گبرارٹ ہو جاتی ہے میں نے کہا کس چیز سے گبرارٹ ہو رہی ہے میں نے کہا زکر کا لفظ اس عضو کو نہیں کہتے ہیں زکر بمانے مزکر کے ہے قرآن میں قرآن کریم میں تو پورے قرآن میں کئی بھی مرد کے لیے مذکر کا صیغہ نہیں ہے جہاں ہے لکری مسٹو حسل سے ہے وہ یہاں بولے میں شا سکور جم و زکر تو بسر ہوئے قدم اڑ سکھی ڈھالا ہوا ہے میں نے کہا یہ فکہ کی زبان ہے صفہا بے اقلو بے دانشوں کی نہیں ہے ہماری فقہ سرسرس بال ہے الحمدللہ تا قیامت سب ہے سماوات رہے اس پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے میں تقریب کی مولانا کو سمجھایا کہ یہ ذکر مذکر کے معنی میں اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ایک امام ہے وہ اس طرح اے کہیں اچڑا کو پیچھے کرو رہے امام ایک امام ایسا ہے کہ دیکھتے ہی دل خوش ہوتا ہے کہ اس کو امام کہتے ہیں تو جس کے علامات ضہورت یعنی برفادگی بالکل واضح ہو اس کو آگے کرو نا اس کو کیوں آگے کرتے ہو ایک افسر ہے سرکاری بڑے عہدے پہ ہمارا محسن دوست ہے میں نے اس کو فون کیا کہ بھائی مجھے اس سے بات کرنی ہے ان کے آپریٹر نے کہا کہ وہ آئے تو میں بات کراتی ہوں جب وہ آ گئے انہوں نے مجھ سے بات شروع کی ولہ العظیم میں نے کہا بی بی آپ سے بات نہیں کرنی ہے وہ افسر صاحب اس نے کہا حضرت میں آپ کا غلام افسر ہی بول رہا ہوں بدقسمتی سے میری آواز ہو رہا صاحب بتا میری آواز ایسی اور شامی اور سمجھ میں آ گئی ہدایا میں تو نہیں شروع میں ہے شامی میں ہے لیکن اس نے مسترد کیا ہے آجز ہونے کی وجہ سے اکبر ہوم زکرن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک جو ہے نا ڈنڈ آواز ہو اکبر ہوم زکرن کا مطلب یہ کہ صفات ضکورت علامات مردان کی واضح ہو بڑا سینا گنی داڑھی مردانہ چہرہ خوبصورت سر بڑا سرداروں کا یہ امام ہونا چاہیے آپ نے وہ امام کھڑا کیا اللہ خزر مکی گڑی ہوئے خزر میں کیا سب باتیں سیکھ کے جاؤ یار بخاری شریف میں ایک اور جواب بھی بنتا ہے وہ یہ کہ رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد تم میں جو طویل ہاتھوں لمبے ہاتھوں والی ہے وہ مجھ سے پہلے ملے گی تو بی بیو نے وفات رسول کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھ نہ پہ تو ہاتھ حضرت سوتا کے لمبے نکلے لیکن مر پیلے زیرم امتجاج گئی تو بی نے سمجھ گئی کہ طویل الت کا معنی ہے سخی اب پر ہوم زکرن کے معنی مردانوار انسان ان کو بھی لدش ہو گئی نا غلطی ہو گئی انہوں نے کہا کہ سودا کے ہاتھ بڑھا ہے یہ پہلے وہ رہ گئی زینب امتجاج پہلے گئی تو فرماتی دیے بخاری میں کہ اتول نہ یا اس سے مراد پیغمبر کا جود اور سخا تھا نہ کہ ہاتھ کا لمبا ہونا تو اب برہم زکرن سے مراد اس کی لمبائی چھوڑائی نہیں ہے بلکہ صفات ضکورت مردانگی جس سے اللہ نے مرد کو حسین بنایا وہ امام کے لیے بہت موزوں ہے ختم نبوت کے ایک مبلک تھے بہت بڑے مولانا منظور چنوٹی علامہ خالد سب کے استاذ تھے اس کا نام تھا مولانا محمد حیات صاحب اے اے حضرت کی داڑھی نہیں بالکل نہیں تھی اور بیٹھتے بھی اس طرح تھے اسٹیج پر بیٹھے ہوتے سب لوگ سمجھتے کوئی بوڑھی عورت آ کے بیٹھی میں خود ملتان میں یہی یہ سمجھاتا ہوں اللہ بکبر ہو اللہ بکبار جب ان کا دام آیا تقریر کرنے کا تو حضرت بنوری نے کہا ان کا تعارف میں کرتا ہوں چروٹی کو ہٹایا محمد حیات صاحب کے تعارف مولانا بنووری نے کہا میں کرتا ہوں لوگ کیا جانتے ہیں ان کو حضرت بنوری نے جو تعارف کیا سارا جہان رو رہا ہے آپ نے ان الفاظ میں یہ بھی کہا کہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مرزا قادیانی کو اگر مولانا اپنی زندگی میں مل جاتے کفر سے بچ جاتے اتنے بڑے مناظر اور پھر انہوں نے تقریر کی لا الہ الا اللہ لاقع دل جانتا تھا کہ مرزائیوں کے بڑے بڑے مناظر آ کے سن لے اس کو حیاتی عیسیٰ پر کلام کیا کلام کیا تھا تمام علوم جیسے بارش کی طرح برس رہے ہو حسین ترتیب زبردست موشافیاں عمدہ لگ ضرائف اور لطائف ہر چیز کا تباہ اور رہتا بس ایک شکل صورت خدا نے نہیں دی, دی, دی اور جب موج میں آئے تو ہنومان بالکل ایسا گر گیا سر ہے مولانا محمد حیات صاحب اللہ اکبر ان سے پہلے بھی ایک اور مناظر گزرے جن کو مرزائیوں نے تربیت دی تھی اور مولانا لال حسین اختر صاحب یہ مرزائیوں نے تیار کیا تھا مولانا انور شاہ کے مقابلے میں اور ان کے شاگردوں کے لیے مولانا انور شاہ اور ان کے شاگردوں کا مقابلہ آسان نہیں تھا بہت مشکل تھا کئی بھی مرزائیوں کو مناظرہ ہوتا شاہ صاحب بغیر پروگرام کروانا ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میں کیا کمال ہے کہ ایک تو عربیت پر اور طرح قادر ہے جو عام علماء سیر بھی نہیں جانتے اور دوسرا یہ کہ مطالعہ بین ہاں ہے ہر کتاب کے فوری سماعت نکالتے ہیں سترہ گن کے بتاتے ہیں تو انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا اور جامع اظہار میں اس کو تعلیم دلوائی دس سال دیوبند کے بجائے بائیس سال ان کو پڑھوا ہے اور وہاں عربیت کے بیریسٹر رہے مناظر رہے وکیل رہے جب واپس آئے قادیان پہنچے اور دیوبند کو مناظرے کا چیلنج دیا تو مولانا ورشاہ صاحب نے دوبارہ کہا کہ میں خود آتا ہوں مولانا لال حسین اختر صاحب فرماتے تھے کہ میں نے تیاری مکمل کی تھی اور مرزائیوں کے خاص جگہ میں لیٹا ہوا تھا جس کے بعد مجھے مناظرے کے میدان میں جانا تھا اور میں نے خواب دیکھا کہ فخر المرسلین خاتم علمبیائے والمتقین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور فرماتے ہیں لال حسین تمہیں قیامت کے دن میری شفاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لائے ہوئے دین اور میری عزت غیرت مقام اور منصب کو ایک کافر اور مرتد کو دلانے کے در پہ آؤں کہا میں نے کہا جی حضرت کہا یہ کس کے لیے مناظر کروں گا مناظر نیند سے بیدار ہو کہ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشد اللہ وہ اشد اللہ محمد ال رسول اللہ کا میرے ایمان مجمل مفصل پڑھے سورہ اخلاص خلاسطین مرتبہ پڑھی اور میں بڑے ناشتے اور کھانے کا میں نے دل میں سوچا زہر سین کیا یہ تو میرے مہربائیوں کے کھانے میں کیوں کھاؤں کا حال میرا غیر طبیع اب سب سے بڑی تکلیف یہ پیش آئی کہ جسم پر جو کپڑا ہے وہ بھی ان کا ہے جو فوری تقریبا ناممکن تھا بس جب مناظرہ شروع ہوا مولانا لال حسین کا نمبر آیا تو انہوں نے خواب سنایا اور اعلان کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا احمد محمد دیا یعنی اسلام قرآن سنت چودہ سو سال اسلامی تاریخ کی روشنی میں یقیناً کافر فرم مرتب تھا اس میں ایک ردی ہوئی ایمان انسانیت نہیں اور مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں جو مجھے لے کے آئے مجھے شفات اور جنت کی ضرورت ہے مجھ پہ احسان کیا ہے میرے رب نے کہ فخر المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آج مجھے تبدیح کیے کہ تم میری عزت غیرت اور ناموس کے خلاف میرے ایک دشمن کے ساتھ کھڑے یہ کیا کر رہا ہے وہ پھر حتم نبوت کے مناظر تھے اس لیے تو مرزائیوں کا کہہ ہوبالا کیا ہے مولانا محمد حیات صاحب ان کے شاگرد ہیں مولانا اللہ لڑسن خر حت نبوت کا بھی, بھی بڑا احسان ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کا بہت کام کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی بھی مشکلات حل فرمائے ودے سجدہ کرو قل تھا اور نہ تھا وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح سرجمت ایسا کرو پھر کہو ارد کر میں الفلام آہد ذہنی کے لیے جو بی, بی صاحبہ مائی مریم کی والدہ کے دل میں ایک لڑکا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتنا کام کا نہیں ہوگا اور یہ لڑکی جو میں نے دی ہے یہ بڑی بلند ہوگی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ان کے پیٹ سے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ مسیح کو پیدا کروایا وہی سبئی تو ہاں اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت تو مفصرین کہتے ہیں کہ ممکن ہے عقیقہ اس شریعت میں نہ ہو اور ممکن ہے کہ ان کی توفیق نہ ہو یہ تو عبارات کے اندر جو تسلسل ہوتا ہے وہ بظاہر حکمت کے تخت ہوتا ہے اور سمے تو بمانے اوسم بھی تو ہو سکتا ہے کیا ماضی بزاری میں نہیں اتا اتا امر اللہ یاتی امر اللہ علماء نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ نام پہلے سے تجویز ہوتا ہے اور جب عقیقہ کر لیا جائے اور عقیقہ توفیق پر ہے توفیق نہیں ہے تو کوئی عقیقہ نہیں تو اس دن جو چار کام کیے جاتے ہیں بال لیتے ہیں اور بکرے کاٹتے ہیں یا لڑکی تو ایک بکرا اس کے بال تولے جاتے ہیں سونے چاندی سے فقراء کو دیے جاتے ہیں اس دن اعلان ہو جاتا ہے کہ اس بچی کا نام یا بچے کا یہ رکھ دیا گیا تو پہلے سے تجویز ہوتا ہے اور بعد میں تسمیہ ہوتا ہے عقیقہ ساتویں یا چودہ یا اکیسویں دن اس کے بعد نفلی عبادت رہے گی سربیت ختم ہو جائے گی وہی اویز کا اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوئی یہ آپ کی وہ ضروریتہ اور اس کے بچوں کو منشیت عجیب شیطان مردود سے عجیب عورت تھی خدا اس بچی کی اور بچی کے بچوں کی حفاظت فرما حدیث شریف میں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو سوئی چبوتا ہے اللہ مریم اوب نہا مگر مائی مریم اور اس کا بیٹا بچ گئے کیونکہ ان کی والدہ اور نانی نے دعائیں مانگی گزروں کی دعا آنے والوں کے لیے مفید ہے تو آ... بعد میں رہنے والوں کی دعائیں گزرے کے لیے مفید رب لنا خوانزین سب کن سبقونا مان ولا تجالفی قلو بنازین پتہ کبا ربہ پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے بقبول قبول حسن قبول ان ہسن ان امب قبول کر کے وہ امبنا نباتن ہسنا اور اگایا او اس کو اگا کر زبردست بہت حسن حسن آخر ہو سا دیے اس کے بغیر بیس نہیں ہوگا کیوں صحت مند ہو رہی تھی علماء کہتے ہیں ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی جیسے ہفتے کی اور ہفتے میں اتنی بڑی ہوئی جیسے مہینے کی جب مہینہ گزر گیا تو سال کی لگتی تھی وہ کب فلاحاظ کر اللہ نے اس کا کفیل بنایا اس کا خالو حضرت زکریا پیغمبر دکریا پیغمبر علیہ السلام بھی تھے اور بھی بڑے بڑے بزرگ لوگ تھے جو بیت المقدس میں رہتے تھے ایک مدرسے میں ایک محتمم تو نہیں مطلب کئی سو طلباء کئی افراد دوست مدرسیر ہوتے ہیں کلا دخلالی المحرام جب کبھی آ جاتا اس کے پاس دکر اس کے کمرے میں محرام کی یا حجر تو عبادتہ وہ محل منا جاتے ہاں روب البانی میں ہے کہتے ہیں مسجد کی محرام نہیں ہوتی اور مسجد کا مہراب بعد میں ہوا ہے میں کہتا ہوں جس نے سب سے پہلے یہ لکھا ہے اس کو شرم کرنا چاہیے اس کو قرآن کا علم نہیں تھا کہ قرآن پڑھ لیتا قرآن کریم میں تو محراب موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محراب و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین چار محراب تو مسجد ہے ببھی میں آپ موجود ہے پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہیں بعض کو پھر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ محراب داخل مسجد ہے یا خارج خارے وا, شرم نہیں آتی ہے مسجد کے سے کو مسجد سے نکالنا ہے مطلب یہ کہ اگر امام احتکاب میں بیٹھے تو اندر نہ جائے پھر وہ آسمان سے نیت باندھا کرے تھوڑی کمزوری خبریں غلط ہے بی بنیاد نے جزی ہے نئے سر اور نئے پیر مسجد میں محراب شروع سے ہے مسجد میں محراب سنت نبویہ سنت صحابہ سنت سلف ہے محراب داخل مسجد عین مسجد ہے جو احکام مسجد کے ہیں بطریق کے محراب کے نافذ ہے اور وہ جو فقہ نے لکھا ہے کہ کے بالکل اندر نہ کھڑے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان یش بھو بے سونے کتاب ہدای میں ہے یہ اہل کتاب کا طریقہ تعین کا امام بالکل ڈوبا رہتا تھا لیکن ہمارے ہی فکار نے لکھا ہے کہ جمعہ اور یہ میں اجتماع بڑا ہوتا ہے امام بالکل اندر کھڑا ہوتا ہے صاحبان سمجھ رہے ہیں نا میرا کہنا یہ کہ یہ اشکال صحیح نہیں ہوا ہے کہ مسجد بلا میں حراب رہی ہے میں اس حاجز اور فقیر پر یہ بالکل اظہر من شخص ہے کہ ہمیشہ مسجد کا میں حراب رہا آگے اس کی شکل جیسے بھی ہو جب کبھی داخل ہو جاتے حضرت زکریہ بی بی مریم کے پاس اس کی عبادت کے کمرے میں پتہ چلا کہ بہترین عبادت کی جگہ محراب ہے لوگ امام کے احترام میں وہاں نہ کھڑے ہوتے شاگرد استاذ کے سیٹ پر نہیں بیٹھے بنوست کی جگہ و جدائ دہا رس کا اس کے پاس رزق پھل پل ہے میوے ہی میوے او تمہیں تو میوے افطار میں ملیں گے ان شاء اللہ پوری ڈاٹ سن بھر کے آئے گی اللہ تعالی خیر و عافیت سے روزے نصیب فرمائے کال یا مر یمو نے کہا احمر انا ل کے کہاں سے تیرے پاس آتے ہیں ہم بھی آ گیب نہیں ہوتے قالت ہو امن دلہ بی بی نے کہا اللہ کی طرف سے بی بیبی کبھی ایمان ہے کہ کرے آپ پیغمبر ہے لیکن گیب دان نہیں ورنہ وہ فرماتی آپ نہیں جانتے قیامت کے قریب ایک فرق اور فتنہ آئے گا وہ تمام قبروں والوں کو غیر دان سمجھے گا ان اللہ روز کو میشا بغیر سا بے شک اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر صاحب کتاب کے اور ہر ہر تانے ہر نعمت کا سوال ہونا لے قدم ز کرا یہی پر دعا مانگنے لگے ز علیہ السلام اپنے رب سے بات سنو مائی مریم کے پاس کرامت کے طور پر بے موسم میوے آتے تھے اللہ پیغمبر حیران دے گئے اور ایسی پاک بی بی ایسی نیک سالے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ خدا نے مجھے ایک ایسا شخص دکھایا ہے کہ ان کے پاس جانے سے پہلے میں ایک چیز طے کرتا تھا سب سرحد میں آم وام نہیں ہوگا میں کہہ رہے آج آم اور کیلے ان سے مانگیں گے تو چادر پڑی ہوتی تھی چادر کے نیچے ہاتھ ڈال کے دو آم نے دو کیلے لے گا ایک دن میں نے سنا کی بریانی میں نے بریانی دیکھی نہیں تھی کھانا تو چھوڑو دیکھی نہیں تھی میرے پاس یہاں ایک مہمان آیا ایک مہینہ رہا ہر کھانے میں بریانی ہوتی جب جانے لگا تو یہ استاذ وہ کراچی کا بریانی تو گلا میں جب دہلی میں تنور سے نا غریب خود نہیں کھاتے تھے بالکل سفید کپڑے سفید پگڑی اور ہم وقت آگ جلایا رکھتے تھے ایک چھوٹا سا کڈڑا تھا اس میں آگ جلا کے بیٹھا رہتے تھے لوگ سمجھتے نہیں لوگ ان کو مجوسی کہتے تھے غریب بزرگوں کو میری والدہ صاحبہ بہت بیمار تھی میں نے ان سے دعا کی درخواست کی تو پھر والدہ جیسے فوت ہوئی میں ان کے پیچھے گیا وہ نہیں تھے وہاں دو تین سال بعد ایک اور گاؤں میں ملے میں نے کہا آپ تھے نہیں میری والدہ فوت ہوئی جنازہ پڑھ لے تھے تو کہنے لگے ہماری چلی نہیں تو پھر کیا منہ دکھاتا آپ ہماری چلی نہیں پھر آپ کو کیا منہ دکھاتا جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حادثہ ہونے والا ہے ہمیں بابا پاکان لوگ اللہ, اللہ ان کی عزت رکھتا ہے چھوٹی سی بیوی بی ہے حضرت ہی کی نگرانی میں اور سرپرستی میں رہ رہی ہے لیکن ان کے پاس بے موسم پھل آ رہا ہے ہمارے بزرگ اور محدود مولانا عبدالرزہ کے اسکندر نے دو لیڈیز کے طلباء کو کہا نا کہ ممکن ہے تم میں سے کسی کو یہ مقام اور مرتبہ ملے پھر ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت لے گا ہمارا بھی خیال رکھنا ہو آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں اور درخواست بھی کہ جب آپ کو بروز قیامت آسانی سے اور عزت سے اجازت ملے تو ہمارا بھی خیال رکھنا معلوم ہوا کہ بڑا جتنا بھی بڑا ہوگا چھوٹے میں بھی کمالات ہو سکتے ہیں بائی بریا مقام اور مرتبے میں زکریہ علیہ السلام کی طرح نہیں ہے لیکن کرامات والی ہے اللہ مالوسی نے جو اعتراض کیا ہے کہ جی فلاں ولی کے لیے ہاتھ باہر آیا یہ ہوا یہ نبی کے لیے کیوں نہیں ہوا یہ فضول بےحودہ اعتراض کیا ہے موسا علیہ السلام کی لاٹھی سے اشدہ بنتا تھا تو کیا ہمارے پیغمبر کی لاٹھی ابھی اجدہا بنی ہے عیسال سلام بات رساد اندھے اور کوڑ کو ٹھیک کرتے تو ہمارے پیغمبر بھی مردے زندہ کر تھے یہ کوئی دلیل انکار ہے کہ وہ کرتے ہیں کرامت الولی یہ حق فی حیاتی ہی وکز آباد امادی کرامت الولی لا در ولی بنو تب کرامات ہوگی مولانا نام تو شکر دین پوری آئے تھے میں نہیں تھا کہتے ہیں ولی بودھ دیکھے جینے نے چاہ آج زروری کو دیتا ہوں مجھے پتہ چلا میں حضرت کے گھر گیا ہے نام ہوئے کرام لے کے بڑے بزرگ تھوانے جب کرامات دیکھی جائے وہاں دعا قبول ہوتی ہے شاید اس وجہ سے لوگ بزرگان دین کے بازارات پر دعائیں مانگتے ہیں لیکن چونکہ یہ کتی بات نہیں ہے اور اللہ سے مانگنا اور مسجدوں میں مانگنا یہ کتی بات ہے اس واسطے علماء نے احتیاطاً مزارات پر دعائیں مانگنے کو ناپسند کیا اللہ صاحب ول قبر ہاں میت کے لیے بے شک آپ مانگ سکتے ہیں اور مانگنا چاہیے بلکہ احتیاط یہ ہے کہ مزار پر دعا میں ہاتھ نہ اٹھائے معمولی سا قبل رخ ہو جائے تاکہ شرک کی جڑیں کٹے ہونا لکھا ز کربا وہی پر دعا مانگنے لگے ز علیہ السلام نے رب سے ایک اور نکتا کرامت مریم کیے لیکن حضرت نے نہیں کہا کہ کرامت اے بی بی اے والی بزرگ عورت تو مجھے دعا دے فرمایا رب بے رب بے حبلی بل دن کا ضروری تن اے بے موسم پھل دینے والے بے موسم بیٹا عنایت فرما بیٹا ہو پاک صاف بیٹا ہو نیک صالح ان کا سمی ہو دعا بے شک سننے والے دعاؤں کے نکول قیمتی بلگا لڑا فنادت ہل مل کا آواز دی حضرت کو فرشتوں نے وہ قائم یوسل لی فلم میں حراب اور وہ کھڑے تھے پڑھ رہے تھے نماز میں حراب میں اندرو بشیر کبیاحیا اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بیٹے یا, یا کی مصدقا تصدیق کرے گا بکلمت نے کل کی مین اللہ اللہ کی طرف سے وہ سعید ان سردار ہوگا وہ حصور ال عورتوں سے رکا ہوگا حصور الدیلایات نصام صحت و شہوت ہے جو صحت اور شہوت کے باوجود عورتوں سے کنارہ کش ہو کسی ظالم نے کسی بد بدتیب نے کسی تفسیر کے سے محروم تحریف کے مرتکب نے حصور کا معنی خنصا سے کیا ہے وہ ظالم ہے وہ بد ہے جس نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے کیونکہ حضور کا معنی انبیاء مہیوب نہیں ہوتے اٹھے کٹے خوب خوبصورت لیکن مزاج نہیں تھا یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو کیسے یہ مزاج نہیں تھا بعض لوگ ایسے ہوتے بہت زیادہ زن پرست ہوتے ہیں بعض لوگ بہت مستغنی ہو تباہ ہوتے ہیں ہمارے ایک ساتھی ہے وہ جو گھر والی سے بات کرتا ہے اور ہنستا ہے یقین کرو ہنسی ختم نہیں ہوتی میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کو ہوا کیا ہے برشہ نے کھان دیا اور یہ میرے سامنے حال ہے تو گھر میں کیسے ہو اور یہ اب یہ حال ہے تو پہلی راتوں میں کیسے ہو اب مجھے درجوں میں سمجھ آتی ہے کا کیا آدمی سنگیت کی چہرہ ہے مردانی کی چہرا ہے ہر کام کا اپنا وقت ہوتا ہے ہندا دہ سے کئی دقت جی خبریں کہتے ہوئے کہ بس جی صرف دیر دنیا کی ہے خبر بلکہ کشتا وہ حصورن اور عورتوں سے روکے ہوئے عجیب بات ہے کہ کرامت عورت کی دیکھی اس سے علیہ السلام کو جوش آیا بیٹا پیدا ہوا وہ عورتوں والا کام ہی نہیں کر رہا چل اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی ہر طرح عزت رکھی عفت رکھی وڈ ابیم بنس والی پیغمبر تے بلند کرداروں میں سے یہ اس لیے فرمائیں کہ کوئی ظالم یہ نہ تفسیر کرے کہ عورتوں کا نہیں مردوں کے ساتھ جا جاتے تھے فرمائیں وڈ پاک پیغمبر تے بنس والی اعلی مقامات والے کال ارد میں انگا یقون علی غلام جب ادرت کو خوشخبری ملی فرمایا پروردگار کہاں سے ہوگا لڑکا یہ پتر کہاں سے آئے گا وقت بلنگ علی ال کے بار لے کے مجھے بوڑھاپا پہنچ چکا ہے بوڑھا ہو چکا ہو جب آج ہو جائے تو ہر چیز گٹڑی ہو جاتی ہے ہر ایک چیز مجمحل ہو جاتی ہے تو اس میں وہ لالا گل بھی مجھ محل ہو جاتا ہے ظاہر بات ہے جب وہ کمزور ہوتا ہے تو وہاں سے ایک پہنچائی کیسے ہوگی اور تو بچہ کیسے پیدا ہوگا میں ایک بلیغ جملہ کہا کہ میں تو بڑا, بڑا ہوں ومراہ آ کر اور میری گھر والی بھی بانجے آ کرتن کی ضرورتیں جیسے حائز اسی طرح آ کر بانج شرڈا بعض عورتیں نسلن باندھ ہے بعض وسفن باندھ ہے نسلن جو باندھ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی وسفن جو باندھ وہ دعا سے توبہ وہ علاج معالجے سے ہری ہو جائے گی اور تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے اور وہ بالکل جو بانج ہے وہ اللہ کے نیک بندے کی دعا سے ہری ہو جائے گی سبحان اللہ بزرگاندین کہتے ہیں کہ بہت زیادہ استقفار سے اللہ تعالیٰ الادتا فرماتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر فرق نماز کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو تین دفعہ کہیں رب حبلی مل جل کر ضروریت ان کا سمی ہو دعا دو باتیں ہو گئی تیسری صبح اور شام دس دس مرتبہ کم از کم یا عزیز ہو یا جمیلو ہو جمیلا ان جمیلن ملکن رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارسی مجرب عمل ہے بالکل دو سال سال نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ خوشخبری دے رہے گا یا عزیز ہو یا جمیلو پھر کسی کو مزدور کر دو عزیز جمیلا جمیلن ملک رب لا تذرنی فردا وان خیر الواری ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا عبد الغنی صاحب جلالیا والے ان کی تعویذ مشہور تھی تو تعویذ دیتے تھے تو بیٹا ہوتا تھا میرا اعتقاد نہیں تھا کیونکہ حضرت کے دو بیٹے بغیر اولاد کے تھے حضرت کی پانچ بیٹیوں میں سے تین کی اولاد نہیں تھی مجھے سب معلوم تھا استاد مخترم مورنا عبدالحنان نے مجھے کہا کہ نہیں عبد الغنی سے تعویذ لیں گے ان سے تعویذ کا کہا تو انہوں نے کہا اس وقت تو مجھے کچی لوگ لے کے آئے ہیں ہوائی جہاز میں جب مفتی صاحب ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیں گے تو پھر تاویز لکھوں گا ایسے گپ شپ میں کہا لیکن مجھے اچھا نہیں لگا اس کا گلا بری لگی مجھے میں نے کہا یہ حضرت مانگ رہے میری کوئی خواہش نہیں مجھے تعویذ آپ کے لیجیے اور میں نے دعا مانگی کہ بغیر تعویذ اور بزرگوں کے بیٹے دینے والے تو ہی اپنے دربار سے بیٹا دے اور توحید کا چشمہ جاری رکھے خدا کی قسم میں نے رات کو خواب میں بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا جو مجھے خوشخبری دے رہے ہے میں ہو کیا کیا یہ شاید میرا خیال ہے یہ یقین کر لو سال پورا ہو رہا تھا محمد انور شاہ پیدا ہو گئے بس سال پورا ہو رہا تھا محمد انور شاہ پیدا ہو اور ان کی پیدائش سے پندرہ دن پہلے میں نے سید علی حجویری داتا گن بخش اور معین الدین چشتی شیخ عبد القادر جیلانی نظام الدین اولیا مولانا محمد اسحاق غز بڑے بڑے کابر اولیاء کو نجم الدین متوقل بابا فرید گن شکر بائیس ہزار اولیا کو میں نے معاج شریف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا اور سب نے کہا کہ ماشاء اللہ بہت مبارک ہو اور بیٹھا ہونے والا اس کے پندرہویں دن محمد الورشا پیدا ہو پھر میں نے خیراتوں پر خیراتیں کی گائے کٹائی بھینسیں کٹائی بکرے سب کے ایک ایک کے کے لیے ایسا کیا اس خوشی میں کہ ہمارے غم درد اور فکر میں اللہ تعالیٰ نے امت کے بزرگوں کو شریک کیا ہے سب کچھ تو اللہ کے علم و اختیار میں بابا نہ بنا سکتے ہو نہ دلا سکتے کسی نے مجھے کہا کہ اتنے بڑے واقعہ کے بعد آپ نے بیٹے کا نام انور شاہ رکھا میں نے کہا اس لیے کہ ان بزرگوں تک پہنچانے والی مولانا انور شاہ کی نسبت ہے مجھ میں کوئی کمال نہیں کوئی خیر نہیں کوئی چیز ہے ہی نہیں اب سلمان تو اب کچھ اور ہو گیا اس زمانے میں علماء کی مجلس کا آدمی تھا اور مبارک بادی کے لیے آیا تو کہنے لگا انور کے ساتھ اس کی عقیدت گرچے وہ کاشمیری ہے اور یہ پٹان ہے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر یہ دم ان کے واسطے شاہ انور شاہ انور شاہ سارا دن زبان اور منہر وقت شیر شکروں کی شاہ صاحب کے نام کے شکرانوں سے منہ بھرے رہے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے الحمدللہ ایک آدمی نے مجھے خط لکھا ہے کہ میں بڑی دنیا کو دیکھا ہے اپنے بزرگوں لیکن اب جیسے عاشق کو نہیں دیکھا ہے اور اس نے کہا ہے میں نے بیس پچیس سال پہلے آپ کو دیکھا تھا اور آپ کے درد سے مجھے مولانا انور شاہ معلوم ہوئے پچیس سال میں بعد آیا تو انور شاہی انور شاہ ہر طرح پھیلے ہوئے ادارہ بھی بیاد مامول اثر مولانا انور شاہ ہے دارالدیس بھی حضرت بن نوری کے نام پر ہے اور بیٹا خدا نے دیا تو نام بھی محمد انور شاہ رکھا گیا آپ کی محبت یا کامر بڑھتی چلی جا رہی میں نے کہا سرمائے آخرت آخرت کے اعمال بڑھتے گئے الحمد للہ چند سال پہلے رمضان شریف سے پہلے عزیز محمد انور شاہ کو خواب میں حضرت یا امام السر آئے تم یہ کہتے تھے میں آدھا قرآن سنا لوں میں آدھا قاری صاحب سنائے پورا مشکل ہے یہ وہ میں نے کہا نہیں پورا سنانا یہ نہیں چلے گا تو اس نے خواب دیکھا خواب میں حضرت ایک بزرگ ہستی ان کو کہہ رہی ہے کہ بیٹے میرے نام کا خیال رکھنا اور اس نام کی عزت و ناموس رکھنا تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کا کیا نام ہے کب مجھے انور شاہ کشمیری کہتے ہیں جب نیند سے بیدار ہوا تو اپنی ماں کو کہا پورا قرآن سنانا ہے جان کپانی یہ خواب سن کر فخر و سرحد جامع الماقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا حمد اللہ صاحب ڈاگئی نے فرمایا کہ پھر انور شاہ کو اب اس خواب کا بھی ناموز رکھنا پڑے سبحان اللہ کالک ذالک اللہ فرمایا اللہ اس طرح یہ فالو کرتا ہے مائشا جو چاہے آپ بوڑے ہی ہوں گے بیوی بانجی ہوگی پتھر آ ہی جائے گا سکون پوچھتا ہے کہ بوڑے کو دیا جوان کو نہیں دیا ایمان سے کہو سو سال کے پیغمبر مفصر کہتے ہیں کتنی کہ دعا مانگی ہوگی کیا بیٹے کی ضرورت بڑھاپے میں ہوتی ہے پہلے نہیں ہوتی نہیں قبول ہوئی کیا کر سکتے اور بیوی باندھ تو دسوں جوان نہیں مل سکتی اور یہ بیوی بانڈ جو آج ہری ہو رہی ہے پہلے نہیں ہو سکتی تھی اللہ کے یہاں سب کام اس کی قدرت کتاب ہے علماء فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا میں محامل حسن مؤثر ہے جیسے درس مدرسہ مسجد بعض بزرگاری جی حیت میتن جو موارد ہے رحمت الہی کے موارد ہے رحمت علاحی کے اللہ کی خاص رحمتیں وہاں برستی اس کی دعا کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے جگہ کی بھی ضرورت ہے حالات کی بھی ضرورت ہے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں بزرگوں کو جمع کر کے اس ورد وظیفہ نشے کی اس کے بعد دعا کرتے ہیں تاکہ خیر کہ ہم قریب ہو جائیں حضرت گنگوئی سے ایک شخص نے پوچھا مجھے غصہ آتا ہے لوگ دم کراتے ہیں آپ نے کہا بالکل دم نہ کرے غصے کے وقت تو زہر پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج آجز نے تجویز کیا ہے کہ غصہ ٹھنڈا کرے دیر تک استغفار پڑے تعوز و تصبیہ پڑے قرآن کی چند آیات شفا اور رحمت کی پڑے دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھ کر کے پھر دم کریں انشاءاللہ شاء اللہ حوصلہ حوصلہ کے تمام اثرات جاتے رہے قال رب بھی جال لیا حضرت نے فرمایا پروردگار مقرر کرے کوئی نشانی تاکہ شکر کرو قال آیا تو کاللہ تو کل منا سا سلا ستیا میں فرمے نشانی آپ کی یہ ہے کہ باتیں نہیں کرو گے لوگوں سے تین دن تک مگر اشارے سے خود بخود بعض اوقات طبیعت نہیں چاہتی ہے بات کرنے میں بھی اکثر تھکا رہتا اپنے کاموں میں مگن ہوتا ہوں الحمد تو مسافرہ یا مجلسوں سے مخصوص افراد کے علاوہ اور لوگوں سے نہیں کر سکتا عزیزان طلباء اور تفسیر کے شرکا کو بھی میرے پاس آنے کی اور ملنے کی اجازت نہیں ہوتی یہ میرے آرام کے لیے انتظامی مسئلہ ہے اور اس میں آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں اور ایسے ہی رہے جیسے میں چاہتا ہوں آپ کو اللہ جر دے گا چار پانچ گھنٹے تو آپ کے سامنے بیٹھا رہے تو یہ کافی ہے نا یہ کافی وہ کلیل و من کا یقینی علاقین کلیل کلا کلیل یہ تو کلیل نہیں ہے کافی ہے پھر طالب طالبان ہوئی دارالم حقانیہ میں مہمان تھا تو طالبان دفتر کرا لیں بھائی وہ بلوانے وہ کھاتا ہے وہ کہتے ہیں لڑکے ہوا ہو سکتے سمبو کی لوگ جہاں نظم و نسق نہیں ہے وہاں پر تکلیف پیدا ہوتی ہے ایک ہی جگہ میں اب چالیس پچاس آدمی جمع ہو جائے اسی کو تو رشک کہتے ہیں نمازے میں خود پڑھاتا ہوں مسلح پر بیٹھا رہتا ہوں آتا جاتا ہوں آپ کے سامنے چار پانچ گھنٹے تسلی تشفی سے الحمدللہ اور کوئی کام نہیں بس اسی کو قبول فرمائیں نہ مجھ سے مسافرہ کریں نہ مجھ سے ملنے آئے میرے پاس اوقات نہیں اور اسی میں مجھے آرام ہے تو میرے آرام سے انشاءاللہ شاء آپ کو بھی راحت ملے گی فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ آپ باتیں ہی نہیں کریں گے لوگوں سے تین دن تک سورہ مریم میں رات کا ذکر ایک ہی چیز ہے مگر اشارہ جب لوگوں سے بات چیت کم ہو جائے تو عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے اس کو رب کر یاد کرے رب کو بتیرا وہ سب بہبلا شی ولی اب کار اور تصویر کرے رات کو بھی اور صبح کو بھی رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سلوک میں لکھتے ہیں یہ دو وقت ایسے ہیں کہ دل تبدیل ہوتا ہے دل ڈوبتا ہے اس کو قوت چاہیے اور قوت اللہ بکر اللہ تتم انوب سفیا کے نزدیک صبح و شام اسکار ضروری ہے اس عائت سے استدلال ہے وہی تو کالا تل ملائے یا ہمارے یاد کرو جب فرمایا بی بی مریم سے ملائک نے ان اللہ دلہفا کی بے شک اللہ نے آپ کو چنا ہے وہ تو کی کے پاک کیا ہے وصطفا کے علا العالمین اور برگزیدہ بنایا آپ کو کائنات کی عورتوں پر چنا ہے یعنی آپ کو اس مبارک خاتون کی بیٹی بنایا ہے وہ کی بزرگ بنایا کرامت ہوئی اور وصطفا کی ایک پیغمبر کی ماں بنایا السائے لالمی اصلی تفسیر اس طرح ہے کی آپ کو چنا ہے لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو وہ کے ذات الکرامت بنایا و ستفا کی اللہ نسائے اور کائنات کی عورتوں پر چنا ہے بعض الماعدین اس عائد سے مطلق مریم کو افضل النسا عالم کہتے لیکن تحقیق یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں افضل ترین خدیجہ ہے اور بتی عورتوں میں عائشہ ہے اولاد میں فاطمہ ہے خلاصہ میں ہے کہ فقاہ فرماتے ہیں کہ افضل ترین خدیجہ ہے محدثین کہتے ہیں افضل ترین عائشہ ہے اور صوفیاء اور مفسرین کہتے ہیں کہ افضل ترین فاطمہ ہے ہر گلیرا رنگ بوئی دیگر ہر گلیرا رنگ بوئی دیگر یہ تو مزاج کی بات ہے میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ نے کہا عائشہ جبریل تجھے سلام کر رہے ہیں بخاری منا کے بھی عائشہ میں لیکن خدیجہ کو کیا کہا آپ کو رب سلام بھیج رہا ہے کب خدیجہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں بخاری شریف اور آپ نے فرمایا خدیجہ ایسی افضل ہے جیسے گزشتہ امتوں میں مریم افضل تھی اور ایک دفعہ حضرت عائشہ نے جرس کی کابوری تھی آپ سے پہلے دو شادیاں ہو چکی تھی ایسی تھی ماں عائشہ ماہ عائشہ عائشہ چھوڑو چھپو جو لا ہائے اللہ بالخیر اس کے خیر ہی خیر بیان ہو سکتی ہے اللہ کانت فکانت ولی بنہا اولاد سارے بیٹے بیٹی اللہ نے اسی سے پیدا کیے عائشہ کے دباس میرے دل میں محمد بیٹھ گئی اب میں ہمیشہ حضرت خدیجہ کی تعریف کروں گی ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے حضرت عائشہ کے ساتھ کوئی عورت باتیں کر رہی تھی آپ نے پوچھا کون ہے کہا حال ہے کون سی آلہ کہا خدیجہ کی بہن بس یہ سننا ہی تھا ویستا بلایا دم یا بیر ماچ کدم پدم تا یا دو ایسی یاد آئی حضرت خدیجہ فوٹ پھوٹ کے آفرو روئے اصل میں بڑی عورت تھی مالدار عورت تھی زمانہ ضمانت دیکھ چکی تھی پیغمبر کو تسلی تشفی آرام سے ایسا رکھتی تھی جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ایک دلیل اور یاگر کو جو فکان نے لکھی وہ یہ کہ جب تک خدیجہ زندہ تھی حضرت نے کسی شادی کا سوچا بھی نہیں ہو شادی کرنا تو چھوڑا سوچ بھی نہیں اور جب وہ سوچ ہوئی تو پھر گیارہ کے سترہ سے تینتیس یہ ساری مل کر کی بھی خدیجہ کو نہیں پہنچ سکتی اور یو دمرا اور سلدمرا آئے آئے یو دیومرا اوسل دہمرا سو وہ کام بھی کر سکیں گے جو تیرا ایک کرتا ہے